الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سجدنا مياي والمرتنين ام بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام عليك يا رسول الله وعلى اليك واصحابك يا حبيب الله والصلاه والسلام عليك يا نبي الله وَعِلَى آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ نبی رحمت شفیع امت مالک جنت سراطہ رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانِ اضبط نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درودِ پاک پڑھ کر آراستہ کرو کیونکہ تمہارا یہ درودِ پاک پڑھنا بروزِ قیامت تمہارے لئے نور ہوگا فَلُّوا عِلَى الْحَبِيبِ سن چودہ کا رمضان المبارک مبارک پچھلے رمضان المبارک میں بھی آپ کی خدمت میں سلسلہ لے کر حاضر ہونے کی سعادت ملی تھی اور آپ کی طرف سے پذیرائی حوصلہ افزائی کا بھی سلسلہ رہا اس سے ایک سمجھ میں آیا کہ الحمدللہ حدیث شریف کے حوالے سے جو ایک پیاس ہے مختلف انداز سے جو مدنی چینل اس پر جام کے جام آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے ایک کڑی یہ بھی تھی کسی بھی شخصیت کی ذہانت اس کی حکمت اس کی صلاحیتوں اور اس کی عقل کا ایک مظہر اس کی گفتگو بھی ہوتی ہے یہ صلاحیتیں اس کی بات چیت سے الفاظوں کے انتخاب سے بھی ظاہر ہوتی ہیں نبی رحمت شفیع امت مالک جنت فراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کامل و اکمل ترین انسان ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نور ہیں ذہین ترین شخصیت ہیں ان کے کلام مبارک کی برکتیں ان کے کلام مبارک میں چھپی ہوئی حکمتیں اور ظاہر حکمتیں یہ الحمد ہمیں اس مبارک سلسلے ایک حدیث ایک سبق کے ذریعے سیکھنے کو ملتی ہیں مفتی صاحب الحمد سلسلے میں تشریف لائے ہوئے ہیں اور یقیناً ان انہوں نے آج کی حدیث شریف کا انتخاب بھی کیا ہوگا ان سلسلوں میں انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ عز و وجل ایسی احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی ہر حدیثی الحمد للہ معنی اور مفاہیم him. اور حکمتوں سے مالا مال ہے جو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ ازد زندگی بھر کا سبق ہوگی اصلاح کے مدنی پھول بھی ہوں گے پرسنالٹی ڈیولپمنٹ شخصی کردار کو نکھارنے کے نکات بھی انشاءاللہ اس میں موجود ہوں گے سوسائٹی کو معاشرے کو فیملی کو طرح طرح سے اور مختلف انداز سے انشاءاللہ اللہ نیت ہے کہ مدنی پھول چن چن کر احادیث مبارکہ سے آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں اور ہم اور آپ مل کر اصلاح کے اس سفر پر قدم با قدم آگے بڑھتے چلے جائیں آج کی حدیث شریف کیا ہے اور کس موضوع پر مفتی صاحب کلام فرمائیں گے ظاہر ہے مجھے بھی یہ تجسس ہے اور میں بھی پوچھنا چاہوں گا کہ کیا موضوع ہے اور کیا حدیث شریف ہے حدیث شریف کی برکتیں لٹنے کے لیے دلوں کا دامن بنا لیجئے چلیے چلتے ہیں مفتی صاحب کی طرف دو باتیں اور پھر ان شاء اللہ متن حدیث وسلم مر ماشاء اللہ آج کچھ پس منظر کچھ پیش منظر. کیا آبجیکٹو ہے کس تنازع شریف بیان کرنے کی بسم اللہ الرحمن الرحیم جس حدیث پاک کا آج کے سلسلے کے لیے ہم انتخاب کیا ہے اس کا پس منظر رمضان مبارک ہی ہے تو رمضان مبارک کی خصوصیات اچھا اور سرکار دعالم علیہ صلاحت السلام کی صفات اللہ اللہ اور ایک مومن کے لیے قابل تقریر چیزیں یہ جو ہیں سارا پس منظر ہے اچھا آج کی جو زیر بحث حدیث ہوگی اس کا مطلب دو تین میجر ایریا ٹھیک ہے تو جو سبق نکلتا ہے وہ میں عرض کروں گا جو مرکزی خیال نکلتا ہے بخاری شریف کی شروع کی دس احادیث میں سے یہ ایک ہے اللہ اللہ امام بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ نے بخاری شریف میں پانچ مختلف مقامات پر اس حدیث کو نقل کیا ویسے تو یہ حدیثیں قولی نہیں ہیں حدیز کہتے ہیں میں حدیث کہتے ہیں سرکار علیہ سلاطلام کے قول کو آپ کے احوال کو یا یہ کہ آپ کی تقریر کو تقریر کہتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ سلاط والسلام کے سامنے کوئی کام کیا جائے اچھا اور آپ علیہ السلام اسے برقرار رکھیں نا پسندیدگی کا اظہار نہ فرمائیں اور خامش رہیں اور جو احوال احوال کوئی صحابی نبی اکرم علیہ اخلاق السلام کے متعلق مختلف چیزیں بیان کرے اچھا اچھا اچھا یہ بھی حدیث رسول ہے آج کی جو حدیث ہے جس کے راوی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے مجھ سے اس سے پہلے کہ آپ متن حدیث بیان کریں ایک سوال یہاں نہایت معلوماتی معلوم سا ہوتا ہے کہ جو انشاءاللہ جوابات سے معلومات کے نئے دریچے کھولے گا آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام بخاری علیہ رحمت نے پانچ مختلف مقامات پر اس حدیث کو ذکر کیا تو ظاہر ہے اس کی کوئی خاص بات اہمیت ہوگی جبھی تو آپ نے مینشن کیا اس کو تو اس, اس کا کیا امپارٹینس ہے امام بخاری رحمتہ اللہ تعالی علیہ جب کسی حدیث کو مختلف جگہوں پر نقل کرتے ہیں جی جی اس کی کچھ وجوہات ہوتی ہیں اچھا ایک تو وجہ یہ ہوتی ہے کہ جس صنعت کے ساتھ انہوں نے ایک مقام پر حدیث ذکر کی ہوتی ہے جی جی دوسرے مقام پر دوسری صنعت لے کر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں اس سے صحت کا صحت کی مجھے تقویت ہوتی ہے اور دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک حدیث جو ہے وہ متنوع متنوع ہوتی ہے اور مختلف الموضوعات ہوتی ہے اچھا اچھا, اچھا تو اس کا تعلق مثال کے طور پر رمضان سے بھی ہے اس کا تعلق جو ہے قرآن سے بھی ہے اس کا تعلق جو دا ہے دا وہ سرکار دعالم علیہ وسلم کی صفات سے بھی ہے تھی, تھی, تھی تو تھی ہر ایک جگہ پر اس کی مناسبت بنتی ہے اچھا اچھا اور پھر بس یہ بھی وجہ ہوتی ہے محتی کے نزدیک کہ ایک حدیث جو ہے وہ ایک صنعت سے جن الفاظ سے مروی ہے جی جی دوسری صنعت سے اس میں الفاظ کی زیادتی ہوتی ہے اچھا, اچھا کچھ الفاظ کا اضافہ ہوتا ہے اوکے تو یوں جو ہے ایک روایت کو ایک ہی کتاب میں کئی دفعہ بھی ذکر کیا جاتا ہے مجھے اب مسرت محسوس ہوئی ہے سوال کر کے الحمد للہ بہت سارے نئے ٹاپکس بھی ڈسکس ہو گئے جی آپ آگے بڑی حضرت ابن عباس رضی اللہ ترن اس حدیث کے راوی ہیں قال کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل وكان يلقاه في كل ليله من رمضان فيدارسه القران فالا رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود بالخير من الريح المرسله حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم علیہ السلاۃ والسلام تمام لوگوں سے بڑھ کر سخی تھے اللہ کانہ اجود ما یقون فی رمدان رمضان المبارک میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی تھی نا یلقاہ جبریلو و کانہ یلقاہ فی کل اللہ فدارسل قرآن کہ جبریل امین آتے رمضان المبارک کی ہر رات نبی اکرم علیہ سلاط السلام کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے اللہ تو ایسے عالم میں تو نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام کی جو دو سخاوت کا جو عالم تھا اس کی کوئی مثالیں نہیں ملتی فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ودو بالخری من رح المسلح تو نبی اکرم علیہ صلاط والسلام ایسے موقع پر ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے اللہ اکبر سے پہلے کہ دیگر جزیات پر گفتگو کروں جی جی جود اور سخا یعنی جودت یا جواد ہونا اور سخی ہونا ٹھیک ہے ان میں فرق ہے اچھا دونوں کانسیپٹ الگ ہیں جزوی طور پر فرق ہے اچھا ٹھیک ہے یعنی جو لفظ سخی ہے جی اس کا اطلاق بندوں پر ہوتا ہے بندوں پر ہوتا ہے جی ٹھیک ہے سخی کہتے ہیں بخل کے مقابلے میں کسی کو کہ یہ بخیل نہیں ہے سخی ہے یعنی جو بخیل نہیں ہوگا وہ سخی ہوگا سخی ہوگا اوکے تو بخیل مینز اس میں کنجوس مطلب اوکے انسانوں کے متعلق سخی اور بخیل کے اطلاقات کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو سخاوت جو ہے اس شخص کے متعلق یہ صفت بنتی ہے کہ جو بخیل نہ ہو یہ انسانوں میں پائے جانے والی صفات میں سے ایک صفت ہے اچھے لوگوں کی ایک صفت ہے سخاوت ठीक ठीक لیکن جواد جو ہونا ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا دینا بے غرض اور بے عوض ہوتا ہے अल्ला अल्ला بے غرض اور بے عوض ہوتا ہے اور اس کی طرح معاملہ نہیں ہوتا کہ جناب وکیل نہیں تو چلو سخی ہوگا تو علماء نے اللہ تبارک و وطالعہ کے متعلق لفظ جواد استعمال کرنے کی تاکید کی اور لفظ سخی بولنے سے منع فرمایا اچھا یعنی اللہ سخی ہے یہ کہنا نہیں چاہیے بلا شبہ نہیں کہنا تو یہ ضروری کیا کہنا چاہیے جبات کا اللہ کہا تعالیٰ جواد جواد ہے جواد شیخ عبد الحق محدث دروی رحمت اللہ تعالی نے اس بات کو مدارج نبواز شیخ میں بیان کیا चीजी اور بہت سارے سے الفاظ ہیں جو زو مانا ہوتے ہیں جیسے لفظ میاں ہیں جی جی اب لفظ میاں کا ایک اطلاع جو ہے وہ شوہر پر ہوتا ہے چودھری صاحب کو بھی میاں بولتے ہیں اور اب اسی لفظ کو اللہ تعالی کے لیے استعمال کریں تو اس کی جو ہے علماء نے ممانت کی ہے کہ اس طرح کے جو زو مانا لفظ ہیں جن میں احام پیدا ہو سکتا ہے اِہام مانا تو ایسے الفاظوں کو نہ بولنا بہتر ہے ٹھیک ہے ادب کے خلاف ادب کے خلاف ठीक ہے وہ سخت حکم تو نہیں لگے گا میاں کا میں ارض کر رہا ہوں جی تو پھر یہ کہ ہر ایک کی الگ الگ کیٹیگری ہے کہیں سخت حکم ہے اور کہیں نہیں ہے ٹھیک اچھا اب اس حدیث پاک کے اندر جی رمضان اور سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سخی ہونا اور قرآن ان تین چیزوں کو بنیادی طور پر بیان کیا گیا اور اس حدیث کا جو ایک مرکزی خیال ہے اور جو سبق ہے جی وہ سبق یہ ہے کہ رمضان المبارک जी जी। نیکیوں کا مہینہ ہے خیر و برکات کا مہینہ ہے نزول رحمت کا مہینہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہزاروں لاکھوں لوگوں کے مقصد فرماتا ہے اجر و ثواب بڑھ جاتے ہیں جیسا کہ فرمایا گیا کہ اس کا اول رحمت ہے اس وقت مفصرت ہے آخر جہنم سے آزادی ہے, ہے فرض کا ثواب ستر گنا اور نفل کا ثواب فرضوں کے برابر امام زہری فرماتے ہیں کہ رمضان کی ایک تسبیح دوسرے عیام کی ستر تسبیح کے برابر ہے خوش رمضان, خوش رمضان خوش مبارک کی ہر رات دس لاکھ لوگ جہنم سے کی جاتے ہیں شہری کی مطلب کہ برکتیں افطار کے جو کیفیات ہیں اس کا کوئی شماری نہیں ہے پھر اللہ و کوالہ کی طرف سے عجر اور انعام کے روزے کی جزا وہ خود دیتا ہے تو یہ ہے ایک خوشیوں کا کانسیپٹ ماشاء اللہ مسرتوں کا سماں نیک لوگوں کے لیے نیکیاں ہی مسرت اور خوشیاں خوشیوں کا باعث ہوتی ہیں تو جس طریقے سے ہمارے گھروں کے اندر ہمارے ذاتی معاملات کے اندر خوشیوں کے جب مواقع آتے ہیں جی جی تو ہم اپنے خزانوں کے منہ کھول دیتے, دیتے ہیں بچہ پیدا ہو جائے تو خوشیوں کا ٹھکانا نہیں رہتا, نہیں رہتا, رہتا مٹھائیاں یوں بانٹی جاتی ہیں جیسا کہ لٹائی جا رہی ہوں صحیح صحیح شادی بیاہ کے موقع پر ساری جمع پونجی جو ہے خرچ کر دی جاتی صحیح ہے قرضے لے, لے کر لوگ جو ہے اپنی ان خوشیوں کو دوبالا کرتے ہیں اور خوب پیسہ لٹاتے ہیں صحیح صحیح رہی تو رہی یہ ایک دنیاوی کانسیپٹ ہے کہ جب ہمیں ذاتی خوشیاں پہنچتی ہیں دنیاوی خوشیاں اور راحتیں پہنچتی ہیں जी जी تو اس میں خوب پیسہ خرچ کیا جاتا ہے سرکار دعلم صلی اللہ, صل اللہ علیہ وسلم کی جو صفات اس حدیث سے ہمیں سیکھنے کو مل رہی ہیں جو آج کی حدیث سے سبق سیکھنے کو مل رہا ہے وہ یہ کہ نکیاں اور روحانی کے فیات اللہ تبارک وطالعہ کی خوشنودی کے مواقع اور جب ایسے مواقع آئیں جس میں روحانیت عروج پر ہو تو وہ بھی خوشی کے مواقع ہوتے اللہ ہیں اللہ وہ بھی ایسے مواقع ہوتے ہیں جہاں دل کھول کر بندے کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے اللہ دل کھول کر و خیرات کرنی چاہیے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور تجوریوں کے منہ کھول دینے چاہیے اب یہ حدیث رمضان مبارک کے متعلق ہے یعنی آپ یہ فرمانا چاہ رہے ہیں کہ رمضان المبارک اور سخاوت کا کانسیپٹ جو ہے وہ ایسوسی ہے جڑا ہوا ہے بلا کتنی عمدہ حدیث سے کوئی بھی بھام نہیں ہر بات واضح طور پر کی گئی ہے کیا کہنے تو یہ تو خاص رمضان مبارک کے متعلق ہے ٹھیک ہے اب دیکھیے آپ جو اور اللہ تعالیٰ کی نعمت مطلب نیکیوں کے مواقع نعمت ہے نا جی جی نبی اکرم علیہ السلاط والسلام کی ولادت کا جو موقع ہے نعمت قبرا ہیں انہیں میں جو رمضان آیا ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا اللہ اللہ ہے وہ مہینہ آتا ہے وہ تاریخ اور وہ گھڑی آتی ہے اللہ تو آپ نے دیکھا ہے کہ اسی وجہ سے مسلمان اپنی تجوریوں کے منہ کھول دیتے ہیں وہ دودھ کی نہریں مطلب سبھی سبھی جی لگی ہوتی ہیں دودھ کی وہ صدقہ خیرات وہ لنگر اور وہ خوشیوں کا سماں وہ نئے لباس وہ سب چیزیں تو یہ کوئی نیا کنسیپٹ نہیں ہے اس حدیث پاک نے ہی یہ کنسپٹ دیا ہے کہ جو مسرتوں کے مواقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مواقع ہوتے आ, ہیں हा, हा, وہاں جدو سخاوت کا بڑھ جانا کوئی نئی بات نہیں ہے رمضان کے متعلق نبی اکرم علیہ صلاح السلام کی صفات میں بات شامل رہی ہے اب اس حدیث کا جو سلوب ہے کتنا پیارا سلوب ہے ایک چیز تین اسٹیپ میں بیان کی گئی یہ بیان کیا کہ نبی اکرم علیہ السلات السلام رمضان میں جب رمضان آتا تھا اس وقت آپ سخاوت کا مظاہرہ کرتے آئے تھے آئے کیا کہنے نہیں سبحان اللہ سب سے پہلے فرمایا کا اجودن اجوادن ناسی نبی اکرم علیہ السلات السلام تو سب سے زیادہ سچے تھے کیا کہنے سبحان اللہ اعلی تر فرماتے ہیں واہ کیا جود جو, جو نے شہ بدہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا ایک شاعر کہتے ہیں جی مدارج النبوہ جی میں شعر لکھا ہوا ہے جی جی ماں کال ہی کہ نبی اکرم علیہ صلاح السلام نے سوائے تشاہد کے یعنی جی جب نفی معبودان باطلہ کی جاتی ہے جی جی اس کے علاوہ لا نہیں اللہ, اللہ اکبر لت تشاہد کانت لا نا تشاہد نہ ہوتا تو وہ بھی نہ فرماتے آپ وہ لا بھی نہ فرماتے آپ تو نبی اکرم علی ساطو والسلام تو آلریڈی ہی سخی, سخی ہیں, جواد ہیں ہیں, ہیں, ہیں اور اللہ ہیں اللہ آپ کی سخاوت اور جوت اور منال کے کیا کہنے آپ نے واقعی کبھی نلا نہیں فرمایا اللہ اگر آپ علیہ ساۃۃ السلام کے پاس ظاہری طور پر کچھ نہ ہوتا ایسے مواقع پر فائل آ جاتا تو آپ علیہ ساۃ السلام اپنی اچھی اچھی باتوں سے اس کے دلجوئی فرماتے اچھا لا نہیں کہتے تھے لا کوئی بھی نہیں کہتے اچھی اچھی بات حضرت حضرت دل جوئی اللہ فرماتے ایسا کریم ایسا کریم آنا اخلاق ایسا تات ایسا تات کریم اللہ کیا کہنے جب رمضان آتا جی جی حدیث کان اج ما کون سے رمنانہ رمضان میں آپ کی سخاوت مزید بڑھ جاتی باہر برباہ مزید بڑھ جاتی اچھا ایک تو رمضان کی وجہ خصوصیت جس پر ہم نے گفتگو کی کہ رمضان المبارک میں جو ہے وہ آپ کی خصوصیت بڑھ جاتی ہے رمضان کی اپنی ایک نعمت ماشاء اللہ نعمت رمضان نیکیوں کے مواقع گناہ کے کی مخصوص نیکیوں کے کا بڑھ جانا یہ سب چیزیں یہ دوسرا موقع یعنی دوسرے مرحلے پر یہ بات بیان کی گئی کہ آپ مزید ثقافت کا مظاہرہ فرماتے ہیں اب تیسری ایک اور چیز بیان کی گئی ہے وکا نہ یلقاہ ہینا یلقاہ جبریل اور شاید رمضان شاید میں ایک اور خاص بات یہ ہوتی تھی کہ جبریل امین اس مہینے میں آیا کرتے تھے اللہ اور قرآن کا دور فرمایا کرتے تھے سبحان اللہ تو اس مہینے میں تو آپ کی جود و سخاوت عروج پر پہنچ جاتی تھی اللہ پر اور جبریل امین علیہ السلام کا آنا اور ان کے آنے سے نبی اکرم علیہ سات السلام کا کی خوشی اور مسرت اس کی کیا وجہ تھی ہاں جی یہی سوال, سوال تھی علماء تھی نے اس پر گفتگو کی اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کے محب خاص تھے سبحان اللہ امین علیہ السلام بلا شبہ بہت بڑے تھے اور ان کی تو تمنا ہوتی تھی کہ بار بار بارگاہ رسالت میں حاضری دی جائے دیکھیے بے لکھائے مرتبہ دلت محبوب کا زیادہ دلت ہوتا ہے سبحان اللہ اور نبی اکرم علیہ سعد السام تو محبوب ہیں صحیح یہ محب ہیں ٹھیک ہے لیکن محبوب اپنے مہب کو فراموش نہیں کرتا جو جتنا زیادہ قریب ہوگا اس کی اتنی زیادہ یاد ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے آنے سے خوشی ہوتی ہے okay, وہ علماء کہتے ہیں ظر وبن ضد حبن کے اگر تعطل آ جائے ملاقاتوں میں تو محبت اور بڑھ جاتی ہے اچھا تو ان کا یوں آنا جو ہے وہ مزید محبت کا باعث ہوتا تھا تو وہ ایک مرتبہ جو تعطل آ گیا ایک طویل و عریض تعطل آیا اور وہی کا سلسلہ کچھ ہفتے کے لیے موقوف ہوا جی جی تو حضرت جبریل امین علیہ السلام کی حالت دیکھنے والی تھی بے اچھا قراری کے عالم میں ہوتے تھے مولانا حسن رضا خان علیہ رحمت الرحمان اپنے کلام میں فرماتے ہیں بے لکھائے یار, یار ان کو چین آ جاتا اگر بے لکھائے یار ان کو چین آ جاتا اگر بار جب بار جب آتے نہ ہوں جبریل فکر کیا وہ تو, تو آتے ہی محبوب کریم علیہ السلاط والسلام کی بارگاہ میں شرف حاصل کرنے کے لیے برکتیں پانے کے لیے جی جی اور نبی اکرم علیہ السلاط السلام کو بھی ان کے آنے سے خوشی ہوتی تھی وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام جو لاتے تھے وہی جو لایا کرتے تھے جی جی تو ایک تو یہ خود جبریل امین علیہ السلام نبی اکرم علیہ السلات السلام کے محب خاص ہیں ٹھیک ہے دوسرا یہ کہ فرشتوں کے سردار ہیں سید الملائکہ ہیں hmm. اور تیسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک مقام اور مرتبہ رکھتے ہیں Maşallah. ان کے آنے سے اور پھر یہ قرآن مجید سرقان حمید کا دور فرماتے Maşallah. اور اس دور کے بھی کیا مقاصد ہوتے تھے جی جی. کہ جس طریقے سے قرآن مجید سرقان حمید لے کر آنا جی جی. جبر امین کی ذمہ داری تھی اور وہ قرآن وہی ہے جی کسی انسان کا کلام نہیں ہے جی اللہ تعالی کا کلام جبیل کے واسطے سے نبی اکرم علیہ سلاط والسلام پر نازل ہوا جی تو اب جو قرآن جس طریقے سے پہنچا نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام تک جو قرآن کے پروننسیشن ہیں, جی ہیں جو تلفظ ہیں جو تجویز ہے جو جی رموز و اوقاف ہیں یہاں ٹھہرنا ہے یہاں رکنا ہے یہاں سکتا ہے یہاں آیت ہے یہاں صورت ہے جی یہ تمام چیزیں بھی وہی وہ ہیں جو بطور وحی آپ تک پہنچائی گئیں ماشاء اس دور کا جو مقصد ہوتا تھا وہ ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا تاکہ نبی اکرم علیہ اللہۃ السلام کو بطور وحی اس جی جی کا لہجہ دیا جائے اس جی جی کا تلفظ دیا جائے اور رموز و اوقاف دیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ یہ سب چیزیں وہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہیں کسی انسان चीजी کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو دور کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا تھا تو آتے اور دور کرتے اور پھر رمضان میں ہی دور کیوں ہاں جی میں آگے عرض کرتا ہوں اس سے پہلے یہ عرض کر دوں کہ جبریل امین علیہ السلام حاضر ہوتے اور ان کے آنے سے نبی اکرم علی صلاحت السلام کی مسرتوں کا علم بڑھ جاتا فہان اور حدیث میں فرمایا گیا کہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کی مسرت کا یہ عالم ہوتا کہ اج ودو فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اج ود بالخری منر ری علمر صلاح کہ نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام اس موقع پر ایک تیز ہوا سے بھی زیادہ سخی ہیں اللہ اس طرح مطلب کیا آپ سخاوت فرماتے اب تیز ہوا اور سخاوت کا کیا مطلب کہ ایک تو یہ کہ ہوا دو قسم کی ہوتی ہے قرآن مدیز سلقان حمید میں ریاح اور ریح دو لفظ الگ الگ بیان کیے گئے ریاح جو ہے وہ اس ہوا کے لیے جو بارش لے کر آتی ہے اور ریح اس لفظ اس ہوا کے لیے جو عذابات لے کر آتی ہے اچھا جیسے آندھی ہے آندھی بھی ہوا ہے اور جو بارش کو لے کر آتی ہے بادل بناتی ہے وہ بھی ہوا ہے تو ایک تو یہ کہ ہوا اللہ تعالی کی طرف سے نعمت ہے ماشاء ایک ایسی نعمت ہے جو بہت ساری نعمتوں کا سبب بنتی ہے سبب بنتی ہے بنتی دوسری بات یہ ہے کہ اب تک جی جی ساری چیزوں پیسوں کی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ساری چیزیں پیسوں کی ملتی ہیں صحیح پانی ایک ایسی چیز تھی کہ جو مفت ملا کرتا تھا کسی زمانے میں بڑے شہروں میں جانتے ہیں آپ کہ پانی بھی کتنا انمول ہے ٹھیک ہے تو پانی تک قیمتی ہے لیکن ہوا ایک ایسی چیز ہے جو آج تک بے قیمت چیز ہے یعنی اس کی ویلیو تو بہت ہے بے قیمت چیز ہے اللہ تعالی کی وہ نعمت ہے جس کا حصول سب سے آسان ہے کہنے کا مقصد یہ ہے جی جی جی جی نمبر ایک نمبر دو جب ہوا چلتی ہے جی تو کھڑکی بند ہو جب بھی پہنچتی ہے اللہ دروازے بند ہو جب بھی پہنچتی ہے کہنے جب وہ چلتی ہے تو غریب کو بھی فیضیاب کرتی فیضیاب ہے امیر کو بھی فیضیاب کرتی ہے اللہ اللہ مسلمان کو بھی فیضیاب کرتی ہے کافر پر بھی یہ نعمتیں برستی ہیں تو ہوا ایک ایسی نعمت ہے جب چلے تو اس کے فائدے پہنچانے کا کوئی مثل ہی نہیں ما شاء اللہ ہے اس نعمت کے جو اثرات اور جو اس کی برکات لوگوں پر ظاہر ہوتی ہیں لوگوں پر ہی نہیں موسم پر ظاہر ہوتی ہے فصلوں پر ظاہر ہوتی ہے درند و پرند پر جز ظاہر ہوتی ہے مخلوق پر ظاہر ہوتی ہے, ظاہر ہوتی ہے تو ہوا کا جو چلنا ہے نعمت والی ہوا کا چلنا یہ کتنی بڑی نعمت ہے اور اس سے کتنے فوائد لوگوں کو ملتے ہیں ہم تو ہم نبی اکرم علیہ ساطو السلام کی جو جدو ثقافت ہے اللہ اس ہوا کی نعمتوں سے بھی زائد اثرات رکھتی ہے یہ اللہ ایک, اللہ ایک مثال حضرت ابن عباس صدی اللہ ہمارے ماں باپ ان پر قربان جائیں نبی اکرم علیہ سات و السلام کی سیرت مبارکہ کو انہوں نے کس واضح انداز میں بیان کیا اللہ، بے شک ہم کو اللہ، اللہ، اس حدیث کے تحت علماء نے مزید کیا کیا نکاح بیان سنائے جس سے کہ ہم نے شروع محرض کیا رمضان المبارک میں ہی دور کیوں ہے چلو سخاوت پر تم نے کچھ چھو جی جی لیکن نبی اکرم علیہ السلام کا جو قرآن کا دور ہوتا وہ رمضان میں کیوں ہوتا ٹھیک ہے اس لیے کہ قرآن اور رمضان کو بڑی ہی جو ہے وہ مناسبتیں حاصل ہیں مناسبت نہیں مناسبتیں حاصل مناسبتیں حاصل ہیں کیا, کیا, کیا جب پہلی مرتبہ جی جی اللہ تبارک وطالیہ نے کلام فرمایا اور وہ کلام ویسا تھا جیسا اس کی شان کے لائق ہے جی جی تو قرآن مجید سقان حمید کو لوہے محفوظ پر یکبارگی میں نازل کیا گیا اور لوہے محفوظ سے وہ سمایہ دنیا پر ستائیس رمضان مبارک کو نازل ہوا ला ला رمضان کا مہینہ تھا ٹھیک ہے رمضان نضول قرآن کا مہینہ ہے ماشاء پھر نبی اکرم علیہ صلاحت السلام کی مکی اور مسجد زندگی کے اندر قرآن مجید سقان حمید نازل ہوا تو لیکن سماعت دنیا پر اس کا جو نزول تھا وہ ستائیس رمضان المبارک کو ہوا ما شاء پھر جو پہلی وحی نبی اکرم علیہ صلاق اسلام کو آئی ہے وہ بھی سترہ رمضان مبارک تھی پھر ما شاء اس پرانے مجید سرقان حمید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کے اندر تراویح کی صورت میں سبحان اللہ مسلمانوں پر اس کی تلاوت جو ہے وہ اس کی تاقید بیان کر دی ماشاءاللہ مطلب اپنے محبوب علیہ صاحب اسلام کے ذریعے جی اس کی تاکید بیان کر دی تو اب رمضان اب رمضان مبارک میں تراویح میں ختم قرآن جی جی سنت علر ہے ہے تو رمضان اور قرآن, قرآن نسبتیں کا تعلق کس قدر ہے کئی اور اعتبارات بھی ہیں ماشاءاللہ تو چونکہ یہ مہینہ نظر قرآن کا مہینہ ہے اسی لیے اس مہینے میں بطور خاص فتح جب امین حاضر ہوتے اور دور فرماتے ماشاءاللہ شارحین حدیث نے یہ لکھا ہے کہ دور کی کیفیت یہ ہوتی کہ کبھی نبی اکرم علیہ سات اسلام پڑھتے کبھی جبریل امین پڑھتے اچھا اچھا تو, اچھا تو اچھا یہی دور ہے یعنی پڑھنا دار ہو کبھی سنتے کبھی پڑھتے صحیح صحیح تو یوں قرآن مجید سکان امین کا دور فرماتے روزانہ جبریل امین آیا کرتے اور اچھا رات میں آیا کرتے اچھا تو رات چونکہ یکسوئی کی گھڑیاں ہوتی ہیں تو رات میں آ کے یہ دور فرماتے ہر سال یہ معمول رہا اور جس سال نبی اکرم علیہ صلاحت السلام نے دنیا سے پردہ ظاہری فرمایا تو اس سال آپ علی سلاۃسلام نے دو مرتبہ دور فرمایا یہ تھا مطلب کہ آج کی جو حدیث ہم نے منتخب کی اس کے تعلق سے اس حدیث کی تشریح اور مفہوم اور اس حدیث سے جو سبق ملا وہ میں عرض کر چکا ہوں کہ جس طریقے سے انسان اپنی خوشیوں میں اپنی ذاتی فرحت اور مسرت کے مواقع پر اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیتا ہے تو جب نیکیوں کا موسم آتا ہے ایسے مواقع پر بھی اپنے تجوریوں کے منہ کھولنے چاہیے اور کثرت کے ساتھ صدقہ کرنا چاہیے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے اور خیر سے کام دینا چاہیے صدی سے پاک سے مزید حاصل ہونے والے نکات علامہ بدرالدین آئینی حنفی شار بخاری عمدہ تلقاری میں فرماتے ہیں اس حدیث پاک میں اس بات کی ترغیب ہے جی کہ تمام اوقات میں انسان جد و ثقافت سے کام لے اور رمضان مبارک میں بطور خاص زیادہ کرے وائند اجتماعی بالصالحین اور جب صالحین کے ملنے کا مواقع مواقع آئیں تو بھی صدقہ اور خیرات کرے فوہان امام جنفی اشارے بخارے جو ہیں جی وہ جی فرما رہے ہیں کہ جب ایسا موقع ہے صالحین جمع ہو رہے ہیں ان کی زیارت کے لیے جا رہا ہو تب بھی جو ہے اس خوشی سے صدقہ اور خیرات میں کثرت کرے ماشاء اللہ پھر فرماتے ہیں اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلا کہ صلاح کی جو زیارت ہے نیک لوگوں کی زیارت سالحین کی زیارت وہ مستحب ہے اور اگر ان کو ناگوار نہ نا گزرتا ہو تو بار بار ان کی صحبت میں جایا جائے hmm. نیک لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی پتا چلا کہ رمضان مبارک میں تلاوت قرآن مجید فکان حمید کی کثرت کی جائے ماشاءاللہ بطور خاص جو ہے اس کا اہتمام کیا جائے اور یہ بھی نقطہ اخذ ہوتا ہے کہ جی. جس طریقے سے قرآن مجید سرکار حمید کا تکرار کیا گیا جی جی نبی اکرم علی صلاحت السلام اس کا دور فرماتے تھے جی جی تو اسی طریقے سے جو علوم دینیاں ہیں اس کا بھی دور کرنا چاہیے جن مقاصد کے تحت قرآن کا دور اور اس کے دور کی ترغیب دی گئی جی جی کہ وہ محفوظ ہو نبی اکرم علیہ صلاحت السلام کے تعلق سے تو حافظ کوئی مسئلہ نہیں تھا آپ علیہ الات والسلام کو یاد ہی تھا اور انبیاء علیہ السلام کو نسیان نہیں آتا خاص عمر تبلیغ میں تو نسیان ممکن ہی نہیں ہے نسیان بھولنا تو یہ کیسے ممکن تھا کہ نبی اکرم علیہ الساط السلام یاد رکھنے کے لیے زور کرتے ہیں اچھا نہیں ہے امت کے لیے ترغیب تھی ہمیں اس لیے یاد کرنا چاہیے کہ جو ہمیں یاد ہے اس کا تکرار کریں اسے بار بار دوہرائیں تاکہ وہ چیز ہمیں یاد ہو جائے تو مصر اب یہاں علمی دین سے صرف قرآن آیات اور زیر زبر کا خیال یہ مراد ہے یا حدیث کی تلاوت فی الحال تلاوت پر گسو کر رہے ہیں کہ قرآن اس لیے یاد کیا جائے کہ وہ یاد رہے ٹھیک ہے ایک تو یہ کہ وہ حض رہے یہ یاد رکھنا ہے دوسرا یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید سیکھنے کے لیے تجوید کے قواعد ہیں جی جی قرآن مجیب فقان ہمیں سیکھنے کے لیے جو ہیں وہ رموز و اوقاف کے معاملات ہیں تو نہ پڑھنے کی وجہ سے بندہ دیکھ کر پڑھنا بھی بھول جاتا ہے تو اس لیے اس سے بار بار پڑھنا ضروری ہے ٹھیک ہے اور جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنے زیادہ ہی خبر و برقاش ملیں گے اچھا حدیث شریف کے دورے دورہ اور فقہ جو جو مسائل ہیں ان کا تبادلہ خیال اس بارے میں بات کرنا اور جو ہمارے علمات مطلب اس طرح سے علمی مذاکرے وغیرہ کرتے ہیں کیا یہ بھی اس میں داخل جو مسائل ہیں حدیث जी, जी। ایک الگ موضوع ہے ٹھیک ہے اور حدیث اور قرآن سے عکز کردہ جو موضوع ہے आ, جس سے علم فق کہتے ہیں جو احکام کا نام ہے احکام شریعہ کا اس میں حلال و حرام کے معاملات بیان کیے جاتے ہیں وہ بہت مشکل چیز ہے ٹھیک ہے اب اب نماز کو دیکھیے کہ جناب نماز کے اتنے شرائط اتنے فرائض اتنے واجبات اتنے مصحبات اتنے جو ہے سنتیں اتنے جو ہے مکروات تنظیم اتنے مکرواد تحریمیہ اب یہ چیزیں جوڑائی جانی چاہیے थीक خاص طور پر جب موسم آنے لگے رمضان آنے لگے تو رمضان کے مسائل پڑھ لیے جائیں کہ رمضان میں روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا کن ٹوٹنے کی صورت میں کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا لازم ہے کون سی صورتیں ایسی ہیں جن میں قضا لازم نہیں ہے اور روزے کے دوران کیا چیزیں کرنا مقروب ہے ماشاء اللہ تو یہ چیزیں جب پڑھ لی جائیں گی اب ان سب چیزوں کے پڑھنے کے لیے خزان رمضان کا مطالعہ سب مفید رہے گا بہت ہی آسان عام فہم اور ایسی مطلب کہ لب و لہجے میں ہے اس کا پڑھنا نہایت تھی آسان آخان ہے آخان تو علم فقہ بہت مشکل ہے آپ یقین مانیے اتنا مشکل ہے اتنا مشکل ہے جس کی کوئی انتہا نہیں اللہ ہے سب سے زیادہ اس میں مشکل ہے یاد رکھنا ایک چیز میں اتنی جزیات ہیں اتنی جزیات ہیں اتنی جزیات یہ ہیں جب آواز آتی تو ہے کہ یاد نہیں رہتے مسائل یاد نہیں رہتے یاد دیکھیے رہتے ہیں اشتغال سے ممارثت سے آپ کسی چیز کو یوز ٹو ہو گئے آپ نے مطلب کہ پڑھنا شروع کر دیا زیر مطالعہ رہیں تو یاد رہیں گے اچھا اچھا آپ اس قابل ہیں اس کام کے اہل ہیں کہ آپ پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں گے تو یاد رہیں گے لوگوں کو بتائیں گے پھیلائیں گے تو یاد رہیں گے کیا جو علوم دنیا ہیں ان میں ایک تو ہے علم فقہ حلال و حرام تو حلال و حرام کے تعلق سے جو بھی چیزیں پڑھنے کی ہیں وہ بار بار پڑھی جائیں اس کا تذکرہ کیا جائے اس کا مذاکرہ کیا جائے جی جی اب ہمارے ہاں تو جو کل وقت ہے وہ خرچ ہوتا ہے سیاسی جو, جو ہے وہ گفتگو پر تبصرے پر تجزیے پر صحیح اور نقطہ نگاہ پر اور کالم پڑھنے پر ناول پڑھنے پر ٹی وی دیکھنے پر اور اخبار پڑھنے پر جو علمی باتیں ہیں جی جی وہ آپس میں نہیں کی جاتی آپس میں نہیں دہرائی جاتی اس لیے تو کہا گیا کہ صالحین کی صحبت میں جائیں ماشاء اللہ صالحین کی صحبت میں جا کر بندہ دین سیکھتا ہے اللہ وہاں سے ترغیب پاتا ہے وہاں سے جو ہے اس کی جو اندر موٹیویشن اس کے اندر جو دو مادے ہوتے ہیں انسان کے اندر ایک برائی کا مادہ اور ایک اچھائی کا مادہ جو اچھائی کا مادہ ہے وہ پھلتا پھولتا ہے ماشاء اللہ تو یہ اس کی ایک وجہ ہے ماشاء اللہ پھر یہ ہے کہ علامی رحمتہ اللہ تعالیٰ لکھتے ہیں جی جی کہ اس روایت سے یہ بھی پتہ چلا اس حدیث سے کہ قراعت دیگر اذکار سے زیادہ افضل ہے اللہ اللہ یہ انہوں نے بیان فرمایا اللہ اللہ پھر ایک اور چیز بڑی مطلب دلچسپ چیز ہے جی جی کہ سخاوت کی مختلف صورتیں ہیں سخاوت جی مختلف صورتیں ہیں جی نبی اکرم علیہ سلاط السلام سخی ہیں جواد ہیں صحیح آپ علات وسلام کے سخاوت کے انداز ہی نرالے ہوتے تھے صرف یہ نہیں کہ دیا اور میرے قریب گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا بہادی بے بہادیے بہاد تو ایک تو یہ کہ جو آتا تھا اسے آپ دیتے تھے ٹھیک صرف یہی ایک انداز نہیں ہوتا تھا بسا اوقات کسی سے کوئی چیز خریدتے پیسے ادا کرتے پیسے ادا کرنے کے بعد وہی چیز اسے گفٹ کر دیتے مرحبا، ما اس کے ضمیر پر اس کے جو عزت نصف ہے اس کو کوئی آج تک نہ آتی ما اور پھر نبی اکرم علیہ السلام اگر دیں تو کیا بات ہے آپ علیہ السلام سے تو لوگ مانگ کر لیا کرتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دے دیں وہ دے دیں تمنا کیا کرتے تھے تبرکات سمجھ کے لیا کرتے تھے نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا پھر بساوقات یہ بھی ہوتا جی جی کسی سے چیز ہی مہنگی خریدتے مہنگی خریدتے مہنگی خریدتے تو اس طریقے سے اس کی خیرخواہی ہو جاتی اچھا ایک رضی اللہ تعالیٰ کو اتنی بکریاں دی اتنی بکریاں دی کہ جو دو پہاڑ تھے مکے میں پورے دو پہاڑ بڑھ گئے بھر گئے اتنی بکریاں سمائی تو یعنی ٹوٹل اتنی بکری میں اتنی ایک مرتبہ میں اتنے زیادہ اسے مطلب کہ بکری ہیں نبی اکرم علیہ صلاح السلام کی جد و سخاوت کے جو واقعات ہیں جی جی اور جو اس حوالے سے جو احادیث و روایات ہیں ان پر اگر ہم بحث کریں تو یہ سلسلہ تو کیا کئی سلسلے کم ہوں گے ماشاء اختتام میں میں ایک اور چیز ادھر کرتا ہوں یہ تو تھی ایک مالی سخاوت ٹھیک ہے آپ نے سنا کہ ہم نے گفتگو کی کہ بسا اوقات اگر ظاہری طور پہ کچھ نہ ہوتا تو نبی اکرم علیہ سلاۃ السلام اپنی شیریں گفتگو سے ایک اور قسم بھی ہے اچھا ایک حدیث جو مختلف محدثین نے اپنی کتابوں میں نقل کی نبی اکرم علیہ السلاۃ السلام نے شاد فرمایا اللہ اج ودو جب اللہ انا وداد بنی آدم اللہ اکبر اللہ, اکبر اللہ تعالی جواد ہے ماشاء اللہ اور اس کے بعد میں بنی آدم میں سب سے بڑا جواد ہوں سوال اللہ سوال سب سے زیادہ اللہ میں سخی ہوں ماشاء اللہ وہ اج ود ہوں میرے بعد وہ آدمی زیادہ سخی ہے علیما علمن وہ نشرا جس نے علم سکھا اور اس کی اشاعت کی اللہ علم کی اشاعت بھی سخاوت ہے اب علم کی اشاعت میں مطلب کیا کیا آئے گا زبان سے قلم سے بک پبلش کروانا جتنے باٹنا کیا جتنے کیا بھی جتنے بھی علماء دین گزرے ہیں جی جی ان کی ظاہری حالت کیسی ہو سفید پوش ہوں ٹھیک لیکن بہت ہی غربت کے عالم نے بہت ہی اپنے آپ کو دنیا سے بچا بچا کر اللہ کے دین کا جو رسوخ ہے یہ دنیا چھوڑ کر ہی آتا ہے اگر آپ تجارت میں چلے جاتے ہیں اگر آپ کام کاج سے وابستہ ہو جاتے ہیں تو پھر رسوخ نہیں رہتا گزر بسر کے لیے تھوڑی بہت تجارت کرنا اور ہے تو وہ گزر بسر کے لیے ہوتی ہے اس سے آدمی سیٹ نہیں بنتا تو علماء کی اگر آپ سیرت کو پڑھیں گے ان کے مطلب کردار کو پڑھیں گے تو اس ایسے ایسے واقعات آپ کو ملیں گے دا کہ دا مطلب کس طرح انہوں نے دین کی خدمت کی ہے نے ان, ان کے پاس مال نہیں ہے لیکن وہ ہر اس موقع پر جب علم دین پھیلانے کا موقع آئے وہ پیچھے نہیں ہٹتے اور علم کی ندیاں بہاتے ہیں اور ایسی ندیاں بہاتے ہیں کہ پورے کے پورے جو ہے وہ انقلابات برپا ہو جاتے ہیں ما شاء آپ دیکھ لیجئے بہار شریف کو دیکھ لیجیے ماشاء اللہ صدر شریع بدر طریقہ نے انتہائی جو ہے وہ غربت کے عالم میں مطلب کہ اپنی زندگی گزاری اور آخری عمر کے اندر اپنا مکان بنایا اب پڑھیں گا مکان بنانے کے بھی ان کے کیا واقعات ہیں اور کس طریقے سے مشقتوں سے یہ مک اپنے مکان کی تعمیر کرتے تھے آخر عمر میں جو ہے وہ ان کی بینائی جو ہے وہ جاتی رہی, جاتی رہی اور اب انہوں نے دین کی خدمت کی اللہ اور بہار شریعت کی صورت میں جو ہے وہ ایک ایسا انمول خزانہ امت کو دیا آج تک تو دیکھیں یہ کتنی بڑی سخاوت ہے کہ اپنا اپنے وقت کو تمام چیزوں سے جو ہے وہ بچا کر, کر اپنے آرام کے وقت کو نکال کر اپنی سہولت کے وقت کو نکال کر اللہ اور تکلیف پا کر نیند کم کر کے مشقت میں ڈال کر ایک کام کیا اور یہ کام بھی بہت بڑی سخاوت ہے اس حدیث کی روح سے کہ پھر وہ سب میری امت میں سب سے بڑا سخی ہے تو علم حاصل کرتا اور پھیلاتا ہے اب دیکھیے اس کتاب یہ کتاب ایک ایک گھر پہنچی ہوئی ہے اگر کوئی نہیں جانتا تھا اس کتاب کے بارے میں تو اللہ تعالیٰ عمر درازیب الخیر فرمائے تریکت امیر علیہ سنت کو کہ انہوں نے اس کتاب کو گھر گھر پہ مطلب کوئی آمد مانے آمد یا نہ مانے جی بہار شریعت کو گھر گھر پہنچانے کا جو فریضہ انجام دیا ہے اس شیخ طریقت امیر اہل سنت نے دیا ہے بے شک تو اب ایک شخص نے ایک کام کیا اور اس کام نے امت کو کتنا فائدہ پہنچایا ہے بے شک معاشرے کے اندر اس کام نے کیا انقلاب برپا کیا اللہ تو یہ ہوتا ہے علم کی سخاوت کا منظر اچھا اب آپ اگر اس نظریے سے دیکھا جائے جی, جی, جی, تو جی, جی تو نبی اکرم علیہ السلاط السلام تو اس امت میں سب سے زیادہ علم والے ہیں والے ماں کانا و ماں یکون کا علم رکھتے اللہ ہیں اللہ تو اللہ اپنے علم کے اعتبار سے بھی وہ ایسے بھان سخی بھان ہیں کہ ان کے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیر آپ نے ماشاء اللہ اتنا علم کے حوالے سے کلام فرمایا ہے موٹیویٹنگ انسپریشن والا ایک مدنی پھولیاز کرنا چاہوں گا اب سنا اب عالم تو نہیں ہے عمر گزر گئی اب کیا کرے اب وہ علم اس والی سخاوت سے کچھ حصہ حاصل کرنے کا اس کا کوئی ذریعہ ہے کہ وہ علم کی اشاعت میں کچھ حصہ ڈال لے اور کہیں کونے میں اس کا بھی لسٹ میں نیچے نہیں آ جائے رمضان مبارک کے اندر بطور خاص صدقہ اور خیرات کی ترغیب ٹھیک ہے اور پھر ہم نے یہ بھی سنا کہ علم کی شاد بھی ایک بہت بڑا جو نا سخاوت ہے سخاوت ہے تو دعوت اسلامی لوگوں سے صدقات لے رہی ہے مطلب عطیات لے رہی ہے چنتا جی لے رہی ہے جی اور اس دعوت اسلامی کے جملہ جو امور ہیں ان کا جو مرکزی خیال اور مہور اور سبب ہے جی جی وہ ہے دین کی شاعت ماشاءاللہ اللہ وہ جامعت المدینہ ہوں عالم بنانے کے ادارے وہ مزت المدینہ ہو جہاں ب... کروا جاتا थीच। ہو थीच। وہ داعال مدینہ ہو جہاں مسلمانوں کے بچوں کو اسلامی مذہبی تعلیم کے مطابق دنیاوی, دنیاوی تعلیم کے سانچے میں ڈھالا جاتا ہو وہ دارالافت سندھ کے ذریعے دن کی خدمت ہو اور لوگوں کو حلال و حرام کے حکام پہنچانا ہو اور مدنی قافلے کے ذریعے دن کی خدمت اور نشو و اشاعت ہو وہ مطلب کے جتنے بھی شعبے ہیں ٹھیک وہ تبلیغ اسلام کے شعبے ہیں نیکی کی دعوت کے شعبے, شعبے ہیں دین شعبے تو جو آپ دیں گے اس سے بھی دین ہی پھیلے گا ماشاء اللہ ماشاء اللہ جزاک جزا اللہ خارن الجا اللہ آپ کو بہت جزا دے علم دین کی موتیوں سے مالا مال اس خزانے کو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا اور امید رکھتے ہیں ہم انشاءاللہ آنے والے سلسلوں میں بھی ہمیں اسی طرح سے مالا مال انچ آف نالج جو ڈسکورسز ہیں یہ سننے کو ملیں گے مدنی پھول علم, علم دین کے موتیوں سے مالا مال انشاءاللہ شاء اللہ ہمیں سن فیض لوٹنے کا دل میں روشنی پھیلانے کا موقع ملے گا ساتھ ساتھ رہیے سلسلے کے مقررہ وقت پر ایک حدیث ایک سبق سے اپنی آنکھوں کو ذہن کو قلب کو دماغ کو من اور منور کرتے رہیے انشاءاللہ پھر سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے جزاک و حبیب